بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنساء آیت نمبر چوالس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمی نے ارشاد فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کا سلسلہ ایک کلام جاری ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور بہت ہی بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان اور بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو جس میں خیانت ترک خیر اور کول و عمل میں تضاد پر بہت شدید ویدے ہیں دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے سورہ صف میں یہ ارشاد فرمایا مالا تفال مَا <تَفْعَلُونَ> اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے اور اس پر کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور جو شخص دعوت دے اور خود عمل نہ کرے اسے دوسری سزا ملے گی جیسا کہ سعیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور جہنو میں ڈال دیا جائے گا اس کی انتڑیاں آگ میں نکل پڑیں گی اور وہ اس کے گرد اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے جہنمی اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تمہارا کیا حال ہے کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے نہیں روکتے تھے وہ شخص جواب دے گا کہ دراصل میں تمہیں نیک کام کا حکم تو دیتا تھا لیکن وہ کام خود نہیں کرتا تھا میں تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود وہی کام کرتا تھا جو برے ہوتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اس سے میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو شخص خود نیکی کے کام نہ کرے اور لوگوں کو بس جو ہے اس کی دعوت دے اس پر کتنی سخت وعید ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاسم بھائی کی طرف سے اور دیگر بھائیوں کی طرف سے اکثر یہ سوال ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال کیا ہے سترہ کی اہمیت کیا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنا ذکر کریں گے شیطان جو ہے یہ آدمی کی نماز خراب کرنے کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ سے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے خیالات کو کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکاتا رہتا ہے تو شریعت نے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے نمازی کو اپنے سامنے سترا رکھنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سترا کی طرف نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو کہیں شیطان اس پر اس کی نماز کو توڑ نہ دے سنن ابوداوت کے اندر یہ حدیث موجود ہے لہٰذا اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے سترا جو ہے یہ لاٹھی برچھی دیوار ستون اور درخت سمیت کسی بھی آڑ والی چیز کو بنایا جا سکتا ہے یہ طول میں ہونا چاہیے عرض میں نہیں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایک لمبے بانس وغیرہ کو اپنے سامنے عرض کی شکل میں رکھ لیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے جو زمین سے ایک ڈیڑھ فٹ اونچا ہوتا ہے یہ اندازہ ٹھیک نہیں ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ سترہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں سترا طول میں ہونا چاہیے نہ کہ عرض یعنی چوڑائی میں سترے کی اہمیت یعنی ایک ڈیڑھ فٹ کا بانس جو ہے وہ چوڑائی میں نیچے لٹا لیا یا کوئی چیز رکھ لی یہ غلط ہے سترے کی اہمیت کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جب کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ کے لیے کافی ہے ایک دوسرے موقع پر ابن خزیمہ کے اندر اور ابن حبان کے اندر ارشاد فرمایا جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ کبھی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو سامنے سترا رکھ کر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن یہ فرض نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سترا کی نماز پڑھنا بھی ثابت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور بنو ہاشم کا ایک لڑکا گدے پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ہم گدے سے اترے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا پھر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے ایک شخص نے پوچھا کیا آپ کے سامنے نیزا تھا تو انہوں نے فرمایا نہیں مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سترے کے میرے بھائیوں اور بہنوں فوائد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے تو سترا رکھے اور اس کے قریب کھڑا ہو کیونکہ شیطان نماز میں خلل ڈالنے کے لیے نمازی اور سترا کے درمیان سے گزرتا ہے صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا نمازی کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کی مانند سترا نہ ہو تو گدا بالغ عورت اور سیاہ کتا گزرنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ سیاہ کتا تو شیطان ہے اگر نمازی کے سامنے سترا نہیں تو مذکورہ بالا تین چیزوں میں سے کسی ایک کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اب اسے نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے ان کے علاوہ چیزوں سے نماز ٹوٹنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے سترا سے اندر سے جو شخص گزرتا ہے اس کے بارے میں حدیث کوئی شخص کسی ایسی چیز کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے جو اسے لوگوں سے بچائے یعنی سترہ اور کے سے جو بندہ شخص رکھے گا پھر فرمایا اگر کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اس نمازی کو روکے تو وہ نمازی جو ہے نا وہ شخص کو روکے اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے سترا کے پیچھے سے گزرنے سے نقصان نہیں ہوتا یعنی سترا پڑا ہوا ہے اور آپ اس کے پیچھے سے گزر جائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سترے اور نمازی کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس سے گزرنا سخت گنا کا باعث ہے اس کی مقدار کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی اونچائی کے برابر جو ہے وہ سترا ہونا چاہیے سیدنا عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں پالان کی پچھلی لکڑی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ بڑی ہوتی تھی یعنی ایک ہاتھ کے برابر سترا کافی ہے ایک ہاتھ کی کم از کم مقدار جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ فٹ بنتی ہے بیٹھے یا لیٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی رسول اللہ نے ان کے پیچھے نماز ادا کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جانور کو بھی ستھرا بنایا جا سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جس روایت میں آتا ہے کہ اگر سترہ کے لیے کوئی چیز نہیں تو سامنے خط کھینچ لو یہ ابن ماجا اور ابوداود کی روایت ہے علامہ البانی اور دیگر محققین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے سترا سجدے والی جگہ کے بالکل قریب ہونا چاہیے حضرت سہل بن سعد فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلیٰ اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزرنے کی جگہ ہوتی تھی۔ مسجد میں بھی سوترا رکھنا چاہیے سیدنا سلمہ بن اقوا ہمیشہ مسجد میں ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا بلا شبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں نماز پڑھتے تھے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور سامنے برچی گاڑنے کا حکم دیا۔ پھر اس کی طرف نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ سر سم سفر میں بھی ایسا ہی کرتے تھے متفقن حدیث ہے بعض لوگ سترے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے اور مسجد میں آگے جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صفوں میں بلکہ دروازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگلی صف میں یا کسی کونے میں یا کم از کم گزرنے کی جگہ سے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے امام کا سترا مختدیوں کے لیے کافی ہے امام بخاری نے یہ باعب قائم کیا کہ امام کا سترا مختدیوں کے لیے کافی ہے اس کے تحت وہ حضرت عبد اللہ بن عباس والی وہ حدیث لے کر آئے جس میں ہے کہ وہ صف کے بعض حصے سے گزرے تھے اور دو حدیثیں مزید ہیں اگر امام کے سامنے سترا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں سترے کے آگے سے چاہے مقددیوں کے آگے کوئی سترا نہیں اب اگر امام کے سامنے سترا ہے اور اس کے پیچھے سینکڑوں صفحے ہیں جیسے کہ ہرمین کے اندر اور بڑی مساجد میں تو پچھلی صفحوں کے درمیان سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا رسو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری و مسلم کے حدیث ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اگر اس کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ چالیس سال ماہ یا دن تک ٹھہرا جائے رہے اور یہ اس کے لیے اس کے سامنے سے گزرنے سے بہتر ہے راوی کہتے ہیں جن کا نام سالم بن ابھی امیہ ابو نظر رحیمہ اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 40 40 دن کہا یا چالیس مہینے یا چالیس سال نمازی کے آگے سترا نہ ہو تو کتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے ابو داودی نمبر سات سو چار کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے بعض علما نے کہا ہے کہ تین صف کے بقدر فاصلے پر سے گزرنا جائز ہے بعض کا کہنا ہے کہ اتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے جہاں عام طور پر نمازی کی نظر نہ پڑے لیکن اس حد بندی کے متعلق کوئی بھی صحیح اور واضح حدیث موجود نہیں ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نمازی کے آگے سے گزرنے سے منع فرمایا ہے اور گزرنے والی حدیث کی سخت وعید بھی شامل ہے تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے کسی بھی صورت میں نہ گزرا جائے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی وا دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ